اس کی سرح میں کہ آدمی روزانہ اپنا حساب کر لے یہ اصلاح نقص کا بہت بڑا ذریعہ ہے صبح اٹھے تو کیا ہم نے دار رسول کے طریقے کے مطابق ہم نے دعا پڑھی الحمد للہ اللہ اللہ ما النشور پھر اس کے بعد رضو کیا نماز پڑھی نماز میں کمی رہی اس کے بعد ہم نکلے گھر سے نکلتے ہوئے یہ ذکر اذکار کیا کہ کی نہیں کیا پھر اس کے بعد ہم گئے تو کسی سے غلط معاملہ غلط سلوک نہیں کیا اس طرح اگر آدمی روزانہ اپنا گئے ہم تو کیا کسی کی, کی،, کی،, کی عزت پہ غلط نظر نہ پڑی یا پڑی تو توبہ کریں استغفار کریں روزانہ کا روزانہ اپنا کتابشہ تیار رکھیں اور اس کو صاف کرتے جائیں یہ اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سونے سے پہلے صحابہ گرام میں بعض صحابہ سے منقول ہیں کہ سونے سے پہلے پورے دن کا اپنا ایک جو کیسٹ ہوتی تھی اس کے ان کے دن کی پوری اس کو گویا وہ اپنے سامنے لاتے تھے کہ ہم نے کیا کیا جو چیز غلطی کی ہوتی تھی اس پہ توبہ استفار کر لے آدمی من اظم کمل اعظم وال گناہ سے کوئی توبہ کرے گا تو اس کے اس کا گناہ نہیں رہ جائے گا یہ ہونا چاہیے اسی طرح خاص طور پہ اگر اعمال میں کمی ہے تو اس کو ماں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے شرک کے اقوال یا شرک کے افعال کے بارے میں بھی ہمیں حساب لینا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی سے بول گئے ہوں شرک کے الفاظ بھی بہرحال ہمیں اس باب میں بہت ہی حساس ہونا چاہیے اور اپنے اعزا و اقارب کو خاص طور پر القربون بالمعروف کچھ بھی ہو اصل میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ تبلیغ یا دین کا جو پہنچانے کا فریضہ ایک دوسرے کو ہے اس کے کئی طریقے اس میں ہم مسلمان اس میں بھی آداب تبلیغ کو نہیں برتتے ہیں نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علما کتاب کے ان پر لانت اس وقت ہوئی کہ جب وہ پہلی مرتبہ گزرتے ان کی قوم کا کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے ات اللہ یا عبد اللہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو اس کو چھوڑ دو اس کے بعد دوسرے دن جب آتا تو وہ سمجھتا کہ ہم نے فریضہ ادا کر دیا فلا یمنا ہو یقونا اکیل ہو الا شریف ہو یعنی وہ غلط کام کر بھی رہا ہے اس کے باوجود اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے باتیں بھی کر رہا ہے زندگی گزار رہا ہے یہ چیز بھی غلط ہے اگر دنیا میں جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے لوگوں کے سے معاملے کا اگر وہ استعمال ہو تو لوگ یقیناً اپنی اصلاح کر لیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی غلط اگر شرک کا کام کر رہا ہے تو اس سے بائی بھی ہونا چاہیے کاٹ باہر اس کو کیجیے اگر مسلمان اس طرح کے اس طرح کے طریقے استعمال کرنے لگیں تو یقیناً اصلاح ہو جائے کچھ بھی ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ساتھی غز تبوک میں پیچھے رہ گئے پیچھے رہ گئے جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے منافقین نے تو ادھر کر کے اپنی چھٹی لے لی دنیا میں لیکن آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی یہ تین جو خالص صحابی تھے ساتھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان اور مومن نفاق کا شائبہ نہیں تھا انہوں نے صرف سستی میں کی آج نکل جائیں گے ہمارے پاس سواری اچھی ہے ہم جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کے قافلے کو پکڑ لیں گے گزر تبوک کا قصہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو بہرحال اسی ٹال مٹول میں وہ رہ گئے اور قافلہ بہت آگے نکل گیا جب آگے نکل گیا تب سوچ رہے کہ ہم پہنچ نہیں سکتے بیٹھ گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ عذر کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھا انہوں نے جھوٹ بولنا جائز نہیں سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کرنے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا حضرت کاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاب بن مالک مرارہ بن ربی ہلال بن میا تین صحابی تھے جن کے بارے میں یہی ہوا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا آ کر کے نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم سے سلام کیا عزر نہیں پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بولنا چھوڑ دیا یہاں تک کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز سے فارغ ہو کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے تو میں آنکھیں چورا کر کے دیکھتا کہ کیا پیارے رسول صلی اللہ وسلم میری طرف دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے یہاں تک کی حالت گزر گئی آگے چل کر کے تمام مسلمانوں نے ان سے بولنا چھوڑ دیا جا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی گوا... کا... کا حوالہ دے کر کے تم سے کہتا ہوں کہ کیا ہماری تمہاری پرانی دوستی نہیں رہی ہے تو اور کچھ نہیں جواب دیتے کہتے اللہ رسول عالم یہ جواب دوست لوگ دے کر کے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بائی کارٹ کا اعلان کر دیا تھا تیس دن گزر جانے کے بعد ان کی بیویوں سے بھی ان کو الگ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کی ت... اس تصویر کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اس آیت میں وا علیہ القطاب اللہ علیہ نبی المہاجرین وا علصلین خلف حتیہ ادا واقع علیہ مل اردو بما مارحبت یہ زمین اپنی تمام پہنائیوں اور تمام اسعتوں کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی اس کے بعد اللہ تعالی ان کی توبہ قبول کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور انہوں نے توبہ کیا اور اس کے بعد اس تنبیہ کے بعد تمام لوگ آگاہ ہو گئے حقیقت یہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے بچے کو آپ کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کرتا رہے ورنہ یہ کہ نماز بھی نہ پڑھے بابو جا کر کے یہ کرے بیٹا جا کر کے یہ کر لو وہ کر لو دوسرے کام تو آپ بڑے پیار سے کرا رہے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہو کہتے ہیں بچہ ہے کوئی بات نہیں اور جا کر کے ابھی جاگے گا تو اس کا ٹائم پھر پڑھنے جائے گا پھر یہ کرے گا سونے دیتے ہیں دن نکل جاتا ہے سب کچھ یہ چیزیں بہرحال غلط ہیں اس میں بہت سی کمیاں ہیں اگر ان کی بنا پر ہمارے اوپر مختلف مسائب آئے تو اپنے کو آدمی ملامت کرے کہ واقعی بہت سی غلطیاں ہیں اور جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے اپنے کرتوت کے بدلے میں تمہیں ملتی ہے یہ چیزیں ہیں حقیقت میں اور لوگ جا کر کے شکایت کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے کیا ہم نے گنا کیا کہ ہمیں یہ مصیبت آئے نہیں ہم اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں جو چیز ہمارے اوپر واجب ہے اس کو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں بات لمبی نکل گئی روا احمد امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں رویف ایک صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے خود قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل ستطول بک البق الناس امید ہے پیار رسول کا لال جو ہے لا اللہ کلب امید ہے کہ میرے بعد تمہیں عمر دراز ملے تمہاری عمر لمبی ہو لعل ستطول بک البق الناس تو لوگوں کو بتا دو او تقلن محمدن بری منو جس نے اپنی داڑھی کو باندھا لوگ فخر اور تکبر میں داڑھی کے کئی داڑھی رکھتے تھے ہر حالت میں وہ رکھتے تھے کپار قریش بھی رکھتے تھے داڑھی کو فخر کے ذریعے سے کئی قسم کی اس میں گرہیں لگاتے تھے اور اس کو کھلا کر کے اور اپنے کو یعنی گویا بہت ہی تمطراک سے چلتے تھے وہ یہ فخر جو ہے یا تکبر اللہ کو ناپسند ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی داڑھی کو اس طرح بنایا او تقلد وطرن یا کوئی رسی کسی جانور کو لٹکایا او استنجاب رجی اعداب یا کسی جانور کے پائخانے لیید گوبر سے اس نے استنجا کیا یا ہڈی سے استنجا کیا مُحَمَّدًا محمد انبری تو آپ اعلان کر دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیزار ہیں کوئی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نہیں ہے اس وجہ سے بہرحال ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ خاص طور پہ توحید کے معاملے میں ہمیں احساس ہونا چاہیے چھوٹی بڑی چیزوں کا حساب ہونا چاہیے اپنے بارے میں اپنے پاس پڑوس کے بارے میں اپنے اقارب کے بارے میں اس کا ہم زیادہ سے زیادہ اس کی اچھے سے اچھے انداز سے تبلیغ کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین خالص طور پر لوگوں کو پہنچ سکے سوالات کا جواب مانگ رہے ہیں لوگ آپ بیٹھیں یہ سوالات ختم ہو جائے تب انشاءاللہ ورنہ لکھ کے دیجئے اچھا رہے گا ورنہ یہ سلسلہ چل جائے گا یا رہ جائے گا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چلو آپ کا جواب پہلے ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ برائے مہربانی بھرائی ایک شخص نے ایک شخص نے سوال کیا بزرگ نے ایک شخص نے عمرہ کا احرام باندھا طواف کیا صحیح نہیں کی سر مڑا دیا کیا حکم ہے احرام کھول دیا اگر اس نے بیوی سے صحبت نہیں کی تو وہ جا کر کے گھر دو ایک دن گزر گئے ہوں جا کر کے فوراً احرام پہن لیں اور احرام پہن کر کے صحیح کریں صحیح کر کے پھر سرمڈائیں صحیح, صحیح کر کے اور نادانی میں ایک چیز ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا دم کی ضرورت نہیں ہے یہاں دم بہت سے بزرگ کہتے ہیں ایک دم نہیں دو دم واجب ہو گئے یہ چیز صحیح نہیں ہے نادانی میں یہ چیز کیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یہ ہے حکم ان کا لیکن اگر بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا نادانی میں بھی تو ان کو بکرا دینا پڑے گا دم جس کو کہتے ہیں ایک دم دیں یعنی جا کر کے سب سے پہلے احرام پہنیں اور احرام پہن کر کے طواف تو مکمل ہے صحیح کریں صحیح کر کے پھر سرمڈائیں اس کے بعد دم دیں ایک شخص نے عمرہ کا احرام بادہ طواف کیا صحیح نہیں کی سر نہیں مڈایا احرام کھول دیا کیا حکم وہی تو ہوا دو, دو مرتبہ آپ نے اسی کو سوال نمبر دو کیوں ایک شخص نے عمرہ کا احرام بادہ طواف کیا صحیح نہیں کی سر مڈا دیا کیا حکم ہے ایک شخص نے عمرہ کیا احرام بادہ طواف کیا صحیح نہیں کی سر نہیں مڈایا صحیح نہیں کی سر نہیں اڑایا پھر بھی وہی حالت ہوئی کہ اگر بیوی سے صحبت نہیں ہوئی تو سر نہیں مٹایا تو ایک غلطی ان کی کم ہوئی جا کر کے احرام پہن کر کے صحیح مکمل کریں پھر سر مٹائیں سر مٹائیں اگر نادانی میں ہوا ہے تو کوئی قربانی نہیں لیکن بیوی کے ساتھ اگر صحبت ہے ہو گئی ہے تو اس کا فدیہ ان کو دینا پڑے گا یعنی دم ایک دم دینا پڑے گا ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا تبلیغ و دعوت کا کام جس طرح تبلیغی جماعت کرتی ہے صحیح ہے یا غلط اس کو بہرحال یہ وقت مختصر وقت میں ہم اس کا زیادہ سے زیادہ جواب نہیں دے سکتے ہیں تبلیغ کا طریقہ یعنی یہ کہ نکل کر کے لوگوں کو تبلیغ پھیلانا یا دین پھیلانا یہ صحیح ہے لیکن اس میں عقیدے کو یا اور بہت سی چیزیں جو اہم ہیں اس کو چھوڑ کر کے دوسری غیر اہم چیزوں کو کی طرف لوگوں کو بلانا ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے بہت سی چیزوں اعتراض کی ہیں اسی طرح جو لوگ دعوت اور تبلیغ کے نام سے نکلتے ہیں اس میں اور خود وہ جاہل ہوتے ہیں جا کر کے لوگوں کو تبلیغ کرنے لگتے ہیں یہ چیز غلط ہم نے اس میں دیکھا ہے چلا ہے سب کچھ ہے تو اس میں آج بھی اگر بیٹھ گیا بچہ دو چار دن مجلس میں بیٹھ گیا تو وہ بھی مبلک ہو گیا لندر امریکہ اس کو بھیجتے ہیں ابھی تو اس کو یہاں بیٹھ کر کے تبلیغ کرنے کی ضرورت اس کو خود سیکھنے کی ضرورت ہے اس کو آپ لے جا کر کے چلا کسا کر کے اور دین نہیں سکھا سکتے ہیں جب تک جم کر کے وہ اچھی طرح دین کے مبادی نہ سیکھیں اور دوسری مشکل یہ ہے کہ اور دوسروں کی باتیں سننے نہیں دیتے اور کہتے ہیں جو ہم کہیں اسی کو سیکھو یہ بھی ایک اعتراض کی چیز ہے اگر ہم اس کا جواب نہ دیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ اس کو پورے طور پر صحیح سمجھ نہیں کام بہت اچھا ہے ہم نے خود اس کا تجربہ کیا ہمارے رشتے دار ہیں ڈاکٹر ہیں اچھے سے اچھے میں اور وہ دین ایک اچھے اسکول سے فارغ ہیں حدیث شریف کے اچھے عالم ہیں میں نے ان کو خود استعمال کیا میں نے لاؤڈ سپیکر وغیرہ خرید کے دیا اور اللہ کے فضل سے کرتا رہتا ہوں اب ان کے ساتھ ہم نے کہا ان کا طریقہ اختیار کیجیے یعنی اپنا کھانا پینا اپنی سائیکل پہ لے جا کر کے دن بھر اپنا کام کیجیے شام کو جا کر کے کہیں مسجد میں جگہ لیجیے اور وہاں تبلیغ کر کے صبح آ کر کے اپنا جوائنٹ کیجیے کام کا یہ کرتے ہیں الحمدللہ یہ طریقہ ہم نے کہا کامیاب ہے لیکن وہ لوگ اللہ کے فضل سے الحمد خالص عقیدے کے لوگ ہیں اور بہرحال بہت ہی کامیاب ہیں دن بدن ان کی کام میں اللہ کے فضل سے ترقی ہو رہی ہے بعض جگہوں پر ایسی جگہوں پر گئے کہ مسجد میں بھی نہیں رہنے دیا سب نے ایسے بدایتی لوگ کہتے ہیں تم لوگ ہوا کھولو گے مسجد میں رات میں سو نہیں یہاں بہرحال ایک بہانہ تھا ہندو نے جگہ دی کہ آ کر کے ہمارے آنگن میں آپ لوگ لاؤڈ سپیکر نصب کریں اور تبلیغ کیجیے کیا الحمد کامیاب ہے اللہ قدر سے بہت اچھے انداز میں تو جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہنا ہے جو چیز غلط ہے اگر ذوق دین کا مٹ گیا ہے کہ صحیح کو بھی غلط اور غلط کو صحیح بھی کہا جائے تو یہ چیز غلط ہو جائے گی امانت کے طور پر میں نے یہ بات بتائی آپ کو اس کے علاوہ اور تفصیل اگر دیکھنا ہے تو بہت سے علماء نے اس باب میں کتابیں لکھی ہیں اس کو پڑھنا چاہیے کوئی بھی مبلک جب تک اپنی خود اصلاح نہیں کرے گا دوسرے کی اصلاح عقیدے کی اور دوسرے جانب سے نہیں کر سکتا قضا نمازیں کس طرح عدا سے ادا کریں کیا فجر کی نماز کے ٹائم پر فجر کی قضا اور ظہر کے نماز کے ٹائم ظہر کی قضا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے منامہ انسلاطین نامن نید من نام ان انصلاطن جو کوئی کسی نماز کو چھوڑ کر کے سو گیا او نسیہ یا بھول گیا فل یوسل ای تو اس کو جب بھی یاد آئے اس کو پڑھ لے یعنی آپ فجر نہیں پڑھے بھول گئے کسی کام میں مشغول ہو گئے سو گئے تھے اب دن نکل گیا ہے فوراً آپ کو اسی وقت پڑھ لینا ہے اگر کوئی اور زیادہ مشکل پیش آئی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو فجر رات کی نماز ہے یا دن, سے دن نکلنے سے پہلے کی نماز ہے آپ زہر کے وقت یاد آئے آپ کو تو آپ فجر کی نماز پڑھ لیں رات کی نماز دن میں دن کی نماز رات میں کیونکہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلی و صلیحت اس کی واضح مثال پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں بھی ملتی ہے ایک مرتبہ آپ غزے میں تھے رات میں دیر تک چلے آخر رات میں اترے آپ لیکن خطرہ تھا دیکھیں یہ بھی ایک چیز ہے کہ جب ہم اس طرح کے وقت میں سوئیں تو کوئی ایسا انتظام کر لیں کہ فجر میں جا گئے حضرت لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تو سو رہے ہیں لیکن کوئی جگانے والا ہمیں ہے کہ فجر کے جگہ جگا دے حضرت بلال نے کہا کہ ہم جگائیں گے حضرت بلال ایک اونٹ کے پالان کے کی ٹیک لگا کر کے اور مشرق کی طرف پورب کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے منہ کر کے بیٹھ گئے جہاں سے فجر کے طلوع کے آسار نظر آئیں گے منہ کر کے بیٹھ گئے انتظار کر رہے تھے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیٹھے بیٹھے ہی وہ گہری نیند سو گئے اور دن نکل آیا دن چڑھ گیا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ کی گرمی محسوس ہوئی سب سے پہلے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں تو کہتے ہیں مہا جایا بلال ڈانٹ کر کے بلال کو کہا کہنے کا موقع تھا کہ بلال یہ کیا کیا تم نے بہت مبارک انہوں نے عذر کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول جس عذر نے آپ کو پکڑا وہی عذر مجھے بھی لگ گیا آپ سو گئے ہم بھی سو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے نکلو نکلے پھر گئے آگے اور دن کافی چڑھ چکا تھا وہاں اترے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا اس کے بعد حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان کہیں دیکھیے اذان بھی فجر کی اذان ہوئی اس وقت اقامت کی اور دو رکاتیں پڑھیں پھر دو رکاتیں فرض کی پڑھیں اسے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی یاد آئے کیونکہ آدمی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں آپ فجر کو انتظار کرنے کی فجر کے وقت پڑھیں اس سے پہلے آپ کے سر پہ یہ را جائے اور زندگی ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا پہر رسول کے استول کے مطابق حلی وسلح ادا کرا کیا مرد عورت کے نام سے اور عورت مرد کے نام سے عمرہ یا حجدہ کر سکتا ہے کوئی فرق نہیں البتہ میقات سے ہو مسجد عائشہ سے عمرے کے بارے میں بہت سے علما نے کہا ہے کہ یہ عمرہ صحیح نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کی اس عمرے کا کی شرعیت یا مشروعیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یا صحابہ کے افعال سے نہیں ملتا ہے اور جس چیز کو آپ نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا ہی سنت ہے جو عمرہ کیا جاتا ہے دونوں میں فرق کیا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے کیونکہ ایک میقات سے آپ عمرہ کر رہے ہیں مدینہ شریف گئے وہاں سے آ رہے ہیں میقات جس کو عمرہ باندھنے کی جگہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اس جگہ سے آپ کر رہے ہیں وہ اصل عمرہ ہے اور یہ مسجد عائشہ سے عمرہ جو ہے یہ عمرہ خاص مجبوری میں عورتوں کی حالت اگر اس طرح کی ہو جائے تو کر لیں یا کوئی شخص غلطی سے احرام نہیں باندھ سکا آ گیا تو کہا جائے گا کہ چاہو وہاں سے عمرہ باد کے آؤ تم نے کمی کی ہے دم بھی دینا ہوگا تو فرق بہت بڑا ہو گیا دونوں میں مردوں کی طرح عورتوں کا کہہنی اٹھا کر سجدہ کرنا جائز ہے سوال یہ ہے کہ سجدے میں یا نماز کے کسی جز میں رکو ہو سجدہ ہو قیام ہو ہاتھ باندھنا ہو کسی جز میں سوال یہی ہے. عام سوال سمجھیں کہ کی کیا کسی جز میں عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے کوئی فرق نہیں یعنی اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں سنت کے مطابق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ اللہ اکبر یہاں تک اٹھانا ہے کان کی لو تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہمت العزن یہاں تک آتا ہے کہ پیارے رسول یا فروغ کے لفظ آئے اتنا نہیں اٹھاتے تھے اور نہ یہ شرط کی کان کو پکڑ کر کے اللہ اکبر کہا جائے یہ غلط ہو جاتا ہے جس کہیں بھی آپ دیکھیں گے صحیح روایت میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ہاتھ اٹھاتے عورت بھی یہاں تک ہاتھ اٹھائے ہاتھ باندھنا ہے سینے پر مرد کو بھی اور عورت کو بھی کوئی فرق نہیں آپ دیکھیں گے صحیح احادیث کی روشنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ سب مخاطب صلو کمارا اے تمونی مجھے جس طرح نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو اسی طرح تم نماز پڑھو سجدہ بھی کریں گی تو اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آپ لمبے ہو کر کے اور کہ ہنی ران کو اپنے پیٹ سے دور رکھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے عورت بھی اسی طرح کرے گی اسی وجہ سے کہا گیا کہ عورت جتنی پردہ میں جس قدر پردے کے اندر نماز پڑھے گی اس کی نماز زیادہ افضل ہوگی سلاط المر اطفی بتہا افضل المن سلاتحہ بھی مسجد الحی وہ سلاح تو حفیم اس کے خاص کمرے میں جو اس کی نماز ہوگی پردے کے ساتھ گھر کے اندر کوئی عام لوگ بھی گزر سکتے ہیں دیور بھی گزر سکتا ہے اور کچھ عام گھر میں لیکن جو اس کا خاص کمرہ ہے جس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہوتا ہے اس میں اس کی نماز اور ہی افضل ہے اسی وجہ سے کہ اس کی نماز نہ سر سرین کو زمین میں ملا کے پڑھنی ہے نہ پیٹ کو ران سے ملا کے پڑھنا ہے وہی نماز پہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو پڑھنی ہے کوئی فرق نہیں ہے مسجد میں سونے کے کیا شرائط ہیں اصل میں مسجد میں اگر غریب آدمی ہے اس کا گھر نہیں ہے تو یہ مسجد میں سونے کی میں اس میں کوئی حرج نہیں پیارے رسول کے ساتھی حضرت عبداللہ ابن امر کہتے ہیں کہ ہم شادی سے پہلے مسجد ہی میں سویا کرتے تھے وہ کننا نختلم اس میں ہمیں احتلام بھی ہو جاتا تھا احترام ہو نکل جائے غسل کیجئے لیکن یہ ہے کہ سونے کے شرائط میں آپ یہ کہیں کہ آدمی اپنے کو سونے میں تو کسی قسم کی چیزوں سے پابند نہیں کر سکتا ہے ریا بھی نکل سکتی ہے الٹی سیدھی بکس بھی سکتا ہے ہو سکتا ہے غیر ارادی طور پر کچھ ز... لیکن یہ سب چیزیں م... مسجد میں سونے سے منع کی نہیں ہیں البتہ یہ کہ مسلح آدمی کی جب گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو مسجد کو سونے کی جگہ عام طور پر نہیں بنا چاہے لیکن مجبور ہیں تو ان کے لیے مسجد ہی پناہ گاہ ہے اللہ کا گھر اللہ مسل سید محمد نبی علیہ و صاحب و بارک وسلم اس درود کے بارے میں پاکستان کے اکثر مساجد میں لکھا ہے کہ اگر مسجد نبوی کی جانب موکر کر کے اس کو سو مرتبہ پڑھا جائے تو اس کی بہت فضیلت ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے الب... یہ کہ اللہ مسلم علیہ محمد سیدنا کا لفظ حقیقت میں آپ دیکھیں گے ایک کتاب لکھی ہے پرانے عالم ہے دو سو پشپن میں ان کا انتقال ہوا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دو سو پشپن کے بعد محدثین میں سے ہیں ان کی کتاب ہے فضائل السلاد ربعی ایک عالم ہے اس میں آپ سیدنا کے لفظ کہیں نہیں پائیں گے اللہ مسلح علیہ محمدین وال محمد, وعلی محمد لیکن دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عانا سید و ولد آدم ولا فخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کے سید اور ولد آدم کے سردار سید لیکن جن الفاظ سے پیارے رسول نے ہمیں سکھایا ہے اذکار کو یا سلاد و سلام کو ان اذکار میں کچھ داخل نہ کریں تو اچھا ہے مشورہ یہی ہے تو سیدنا جو ہے اچھا اس کو ہٹا دیں وہ سیدنا ہیں اس میں کوئی صحیح لیکن جو آپ نے الفاظ سکھائے اس میں سیدنا کا لفظ نہیں ہے علامہ مسلح علی محمد نبی المیٰ علیہ و, علی و صاب وبارک وسلم اب رہا کہ اس کو سو مرتبہ پڑھے یا 50 مرتبہ پڑھے مسجد نبی کی طرف منہ کرے یا نہ کرے اس کی کوئی دلیل یا کوئی حیثیت صحیح احادی سے نہیں ملتی ہے جتنا بھی پڑھنے اکثر وہ علیہ مین سلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ زیادہ سے زیادہ میرے اوپر سلاد پڑھا کرو لیکن سو کی قید یا مسجد نبی کی طرح ہو کر کے یا اور کہیں اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے اس وجہ سے اس قسم کی چیزوں کو رواج دینا مشورہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے اسی سے بداخ بنتی ہے اور بداخ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے بیان دیا ہے کہ یہ غلالت اور گمراہی کی بات ہے کیا قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے یا اس کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ تین حصوں میں تقسیم کریں کیوں کی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے کہ ان کو تین حصے اس کے تین حصے کرتے تھے ایک حصہ خود اپنے گھر کے لیے ایک حصہ مہمانوں کے نام سے اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور سب کچھ کھا لینا یہ مناسب نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو بہرحال اس میں غریبوں کا حق ہونا چاہیے جی یہ, یہ صحابہ کا طریقہ رہا تھا نماز میں رکو کے دوران نظر سجدہ کی جگہ رہتی ہے اسی دوران اگر نظر کعبہ پر پڑ جائے تو حرج تو نہیں اگر کہتے ہیں غیر ارادی طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ پیارے رسول کے حکم کے مسابق جیسی ہمیں نماز پڑھتے دیکھو اسی طرح پڑھو جب آپ کی نماز کی پٹول کی جاتی ہے تو آتا ہے صاف حدیث میں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام صلاحتی رابری مودیہ سجدتی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنی نگاہ کو اپنے سجدہ گاہ پر ڈال دیتے تھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جب کعبہ شریف سامنے ہو تو کعبہ ہی کو دیکھا جائے اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے یہ متاثرین کا استحصان ہے اور بلکہ عام نماز کے اندر جو خوشو اور خضو کی تعلیمات ہے اس کے خلاف بھی پڑھتا ہے آپ سوچیں کہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز اور کعبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہزاروں گزرنے ہو سکتا ہے کوئی نیا آدمی آیا ہو آپ کا دل میں لگ گیا ہو کہ وہ پلاں آئے ان سے ہمیں ملنا ہے یعنی یہ کہ بہرحال اس میں توجہ بڑھ سکتی ہے لیکن جب آدمی اپنے کو خشو اور خضو کی نماز پڑھنا چاہے تو بہرحال وہی نماز صحیح ہے کعبہ کی طرف چہرہ کرنا یا نظر اٹھا کر کے ادھر ادھر دیکھنا اگرچہ نماز کے لیے مبتل نہیں ہے نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن بہرحال اجر میں کمی ہے پانی چینی یا دوسری چیزوں پر دم کرنے، کرتے ہیں یہ کیسا ہے اچھا تو یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں لیکن اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو بہرحال بہت سے علماء نے کیا ہے اس کو جائز کہا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بس دم اسی طرح کیجیے جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جس میں کوئی صبح ہی نہیں ہے اور یہ چیز صبح کی ہے قربانی کا مسئلہ حج کی قربانی از خود کرنی چاہیے یا بینک کے ٹکٹ بھی صحیح ہیں حقیقت یہ ہے کہ از خود قربانی کرنے کا ایک تجربہ آپ کرنا چاہیں تو وہ تجربہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں بہت سے لوگ بےچارے جب حج کی تھکان وغیرہ سے چور ہو جاتے ہیں تو قربانی ان کی بہت دنوں تک رہ جاتی ہے اور بہت پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اس وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ جو خود آپ قربانی کرتے ہیں یا پہلے ہم نے خود دیکھا یہاں کہ ایک زمانہ تھا سبحان اللہ کی لاکھوں قربانیاں بالکل ضائع ہو جاتی تھیں تو جو ادھر باہر کی جائیں گی اس قربانی سے بہت سے لوگ آپ خود اس کی کھال نہیں نکال سکتے کھال جائے اس کا گوشت نہیں پورے طور پہ لے سکتے گوشت جائے اس وجہ سے علماء نے اس کے بارے میں یہ فتوہ دیا ہے کہ بینک کو دیا جائے اور بینک اس کو اچھی طرح اس کا انتظام کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں مسئلہ صرف رہ جاتا ہے کہ آدمی حاجی خود نہیں کھا, سب کھا پاتے لیکن اگر ہمت ہے تو اپنے چند ساتھیوں کو کی طرف سے ایک آدمی جا کر کے وہاں سے لا ہیں جیسا کہ یہ قانون ہے بینک کے ٹکٹ کے بارے میں علما نے اس کا اور یہ صرف سعودی علما نے نہیں فیصلہ دیا ہے بلکہ رابطہ علم اسلامی کے جو پوری دنیا کے علما ہیں انہوں نے مسلاتہ فیصلہ کیا ہے کہ کی قربانی کے گوشت اور خال سے استفادہ کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کا انتظام اس طرح کیا جائے اور اس میں بہت سے لوگوں کو لاتے ہیں وقتی طور پر بلا کر کے لاتے ہیں صرف ذبح کرنے اور کاٹ پیٹ کر کے اس کو فوری طور پر اسی دن بہت سے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں آپ کا گوشت الحمدللہ غریبوں تک پہنچ جاتا ہے اس سے استفادہ ہو جاتا ہے جو رہ جاتا ہے دوسرے دن تیسرے دن آپ دیکھیں کہ دوسرے تیسرے دن اخبارات میں آتا ہے کہ اتنے لاکھ بکرے فلاں جگہ پہنچے افغانستان پہنچے کو پہنچے اور کہاں پہنچے بہرحال یہ چیز انشاءاللہ اعتماد کی ہے آپ کے دل میں ایک چیز رکھ سکتی ہے کہ بھائی وقت پر قربانی ترتیب سے نہیں ہوئی لیکن آپ ترتیب کو واجب نہ سمجھیں انشاءاللہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس زمانے میں جبکہ اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں تھی فتویٰ آپ نے مشروع کیا آپ نے کہا لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے پہلے قربانی کر لی ابھی ہم نے کنکری نہیں ماری عرف عال حرج کرو کوئی حرج نہیں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا دوسرے نے اور کچھ پوچھی اسی طرح کی بات آپ نے کہا کرو کوئی حرج نہیں تو اس میں امت کی مسلحت ہے اس آسان مسئلے کو لینا اسی ضمن میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ کی قربانی اگر دوسرے دن بھی کریں وہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو ان آپ کی قربانی میں کوئی فرق نہیں نہ آپ کے حج میں کوئی کھوٹ ہے عمرہ کا احرام بعد ہے کیا صحیح نہیں کیا حلق کیا یعنی سرمڈا دیا اور احرام کھول دیا اس کے لیے حکم یہی ہے وہ تو ڈبل ہمارے خیال سے وہی سوال ہو گیا حکم یہی ہے کہ وہ احرام اگر غلطی سے کیا ہے انہوں نے سرمڈا لیا ہے احرام پہنے اور جا کر کے صحیح مکمل کر کے پھر سے استورا کسی طرح چلائے اس کے اوپر حال تو نہیں کر سکتے لیکن بہرحال اس طرح چلا لینا ہے وہ یا نئے سرے سے وہ مڑا رہے ہیں اور اگر وہی بات ہوئی کہ اگر صحبت وغیرہ بیوی سے ہو گئی ہے تو ایک دم دینا پڑے گا کمرہ کا حرام باندھا طواف کیا اور صحیح نہیں کی سر نہیں اڑایا وہی پہلا سوال ریپیٹ کیا ہے برائے مہربانی مسئلہ بتا کر رہنمائی فرمائے ایک چیز کی نقد قیمت سو روپے ہے تین چار دن ادھار پر ڈیڑھ سو, سو روپے ہے تین چار ادھار پر یا دن کے ادھار پر ڈیڑھ سو کی بیچی جاتی ہے یہ کہاں تک صحیح ہے یا غلط اصل میں اس کو جو ہے علماء نے بہرحال جائز کیا ہے ضرورت کے تحت لیکن اسی قدر ہونا چاہیے اس میں فرق کی غبن فاحض زیادہ نہ ہو یعنی زیادہ آدمی کے اوپر بوجھ نہ پڑے کیونکہ آپ جب نقد فوراً لے رہے ہیں تو اس سے وہ دوسری دوسرا مال لے آئے گا اور پھر اس سے خرید کر کے وہ اپنا فائدہ اٹھائے گا اگر آپ سے زیادہ نہ لے تو وہ فائدہ اس کا جاتا رہے گا اس وجہ سے جس طرح آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس طرح کا فائدہ لینا اس کے لیے جائز ہے لیکن اس کی یہ کد ہونی چاہیے جیسا کہ آیا ہے کہ اگر عام لوگ اخلاقی طور پر اپنے طور پر بے اور میں انصاف نہ کرے تو حکومت کو چاہیے کہ اس میں دخل دے اور بھاؤ کی تعین کرے اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے لیکن چونکہ لوگوں کی مسئلہ اس میں قائم ہیں اس وجہ سے علماء نے اس طرح کی بے اور شرح کو کی اجازت دی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ایام حج میں ایک آدمی نے اپنا عمرہ کیا ہے اور اب وہ اپنے والد مرحوم کا حج بدل ادا کرے گا کیا اس کو تمہیں شکرانہ کا جانور ذبح کرنا ہوگا ذبح کرنا ہوگا کیونکہ بہرحال وہ اس نے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تمدابل عمرت الحجی حج اور عمرہ ایام حج میں کیا یہ فرق نہیں کہ اس اپنی طرف سے کیا ہے دوسری طرف سے دوسرے کی طرف سے تو اس کو فمست اسرام الحدی حدی دینا ہے عمرہ کے طواف میں ایک شوق حتیم کے اندر سے ہوا یعنی ایک پیرا جو ہے حتیم کے اندر سے ہوا تو کیا 600 سوت باہر سے عمرہ ہوا ہے یا نہیں حقیقت ہے کہ اب ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ اگر ابھی کیے ہوں تو جا کر کے گھر سے ایرام پہن کر کے پھر سے عمرہ کریں کیونکہ طواف صحیح نہیں ہوا طواف پورے طور پر جو دیوار ہے حتیم کی اس کے پیچھے سے ہونا ضروری ہے اور دم وغیرہ انشاءاللہ غلطی سے نہیں ہوگا دم نہیں ہے ہم نے عمرہ کیا اور صرف طواف کرا اور ہماری گھر کی عورتیں بیٹھ گئیں اس لیے ہم صحیح کرنا بھول گئے پچھڑ گئی اس طرح صحیح کرنا بھول گئے اور حلق کروا لیا اس پر دم دینا ہوگا بھول گئے انشاءاللہ دم نہیں دینا ہوگا البتہ صحیح کر لیں دوڑ کر کے اور پھر اس کے بعد پھر سے سر لیں پھر ہم عائشہ مسجد گئے اور ہم نے دوبارہ عمرہ کی نیت کی اور دوبارہ طواف اور صحیح کی اب بتائیے بہرحال آپ کا،, آپ کا عمرہ صحیح ہو گیا یہیں سے کرتے کافی تھا وہاں سے ہو کے آئے پھر بھی عمرہ صحیح ہے آپ کا انشاءاللہ اللہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی گویا ایک زیادہ کام ہوا ہماری بہن کو پاسپورٹ کی وجہ سے دو دن بعد آنا پڑا تو کیا ان کو دم لگ جائے گا کیونکہ ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں تھا نہیں دم تو نہیں لگے گا البتہ یہ کہ بہرحال اس حالت میں سفر گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے حج صحیح ہے دم سے وہ کام مکمل نہیں ہوگا سوال کیا کسی بھائی نے کیا حنفی مسلک میں اہل مکہ کے لیے حجی افراد کیا ہے کیوں نہیں ہے اہل مکہ کا آدمی مکے میں رہنے والے آدمی کے بارے میں تو سوال ہی نہیں کرنا ہے افراد ہو